اللہ علیہ مولانا محمد وبارک وسلم یہ شیر بھائی کو ڈاٹ کیوں دے گی حضرت ناشریف لے کی اللہ صلی اللہ سے جی نابا مولانا محمد وبارک و وسلم ماں کی شان پلے نہیں کر سکتے دیکھیں ناد شریف آپ بعد میں یا ماں سے متعلق کوئی اگر کلام ہے تو آپ بعد میں کر لیجئے گا ابھی فضائل اہل بیت پر انشاءاللہ درس ہوگا ٹھیک ہے ابھی درس انشاءاللہ ہوگا فضائل اہل بیت پر تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کر لیجئے گا بس آپ جو بھی کلام پیش کریں ناد ہو منقبت ہو یا مطلب ماں کی عظمت پر کلام ہو تو وہ مطلب بغیر ذکر اور میوزک کے ہو جس طرح نہ کبھی پلے کی ہوئی تھی نا آپ نے فصیح ان شور بندی تو اسی طرح مطلب اس طرح اگر پڑھا گیا ہے کلام تو کوئی حرج کی بات نہیں اچھا کلام جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو ذکر کے بغیر اور میوزک کے بغیر ہو اچھا جی تو فضائل اہل بیز کے موضوع پر درض الحمدللہ رب المین وسلاتوا والسلام علی شییب المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلکه وآuserہبی کا یا حبیب اللہ والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسہبی کا یا نور اللہ مولانا حبیبی کا ایک تو یہ کہ جن پر زکوۃ لینا حرام ہے یعنی جیسے بنی ہاشم عباس حضرت علی حضرت جعفر عقیل حارث کی اولاد وغیرہ ربی اللہ عنہم اور دوسرے اعتبار سے اہل بیچ رسول سے مراد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والے یعنی اولاد پاک وہ بھی ظاہرہ اس میں شامل ہیں اور تیسرا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دولت خانے میں رہنے والی رہنے والی والے لوگ جیسے ازواج پاک ازواج مظاہرات ربی اللہ عنہم جمعین پھر چوتھا اعتبار یہ ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے والے جیسے حضرت زید ابن حارثہ اسامہ ابن زید وغیرہ تو یہاں ازواج پاک کے سوا حضرات باقی حضرات مراد مر مر مر ہیں یعنی اولاد اور خدام دام یعنی جس پر درد کی ترکیب ابھی ہوگی کیونکہ ازواج پاک کے لیے جو ہے وہ محدثین کرام نے الگ سے چیپٹر بھی باندھے ہیں اور بیویوں کا اہل بیت ہونا قرآن پاک سے ثابت بھی ہے اللہ نے حضرت سیدنا سارہ ربی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت فرمایا رحمت اللہ علیہ بیت اور اسی طرح حضرت صفورہ کو حضرت موس علیہ السلام کا اہل فرمایا تو اسی طرح حضرت سیدت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کا اہل بید فرمایا من کا اور اولاد کا اہل بعد ہونا حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جناب فاطمہ حسنین کریمین اور حضرت علی المرتضی کے متعلق فرمایا کہ اللہ یہ لوگ بھی میرے اہل بیگ ہیں لہذا نبی پاک علیہ السلام کی ازواج اولاد سب ہی اہل بیت ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ بیت تین قسم کے ہیں بیتے نصب بیتے سکن اور بہت ولادت اس لیے اہل بیت بھی تین قسم کے ہیں یہ اشر عرط میں شیخ صاحب نے لکھا ہے علیہ تو تمہارا یہ تو کچھ اہل بیت کی تفصیل تھی جو میں نے ارج کی ہے حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث اور حضرت سیدنا سعد بن علی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں ندعو دو ابنا و ابنا تو رسل باغ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی اور فاطمہ اور حسن و حسین کو بلایا ارض کیا اے اللہ میرے گھر والے یہ ہیں بیتی اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں اہل بیت ہیں تو اس حدیث میں دیکھیے فرمایا گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا ابنا ابنا کہ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں یعنی اس طرح سے انہیں اپنی ان بد دعاؤں میں شامل کریں یہ نجران کے عیسائیوں سے مباہلا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب خا اس طرح کے مباہلا میں انہیں حاضر کریں یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو بلا دو یا اس طرح کہ وہ اگر سے یہاں سے غائب رہیں لیکن انہیں بد دعا میں داخل کریں چنانچہ نجران کی عیسائیوں نے یہاں اپنے بچوں کو نجران سے نہیں بلایا تھا تو یہ آج جب نازل ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین کو بلایا تو اس وقت حضرت ربیہ ام کلسوم اور جناب ابراہیم رضی اللہ عنہم وفات پا چکے تھے اس لیے وہ نار یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو یہ تینوں اس وجہ سے نہ آئے حضرت علی المرتضیٰ اہل بیت سکونت اہل بیت نصب ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا و حسنان کریمین اہل بیت ولادت ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بلایا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں یعنی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں یہ مطلب نہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں یہ مراد نہیں ہے یعنی یہ بھی اہل بیت سے ہیں لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے ورنہ یہ حدیث ان آیات قرآنیا کے بھی خلاف ہو جائے گی اور ان احادیث کے بھی جو کہ اس موضوع پر آئی ہیں کہ جن میں اوروں کو بھی اہل بیت فرمایا گیا یاد رکھیے انسان ایسے موقعوں پر اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہے بیویوں یا دوستوں کی قسم نہیں کھاتا یہ لوگوں میں بھی دیکھیں تقیہ کلام ہوتا ہے کہ بچوں کی قسم حالانکہ بچوں کی قسم قسم نہیں ہے لیکن بہرحال لوگوں میں تقیہ کلام ہے لیکن آدمی بات کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میری بیوی کی قسم میں نے سچ کہا آپ نے بھی سنا ہوگا کوئی بیویوں کا نام نہیں لیتا تو بچوں کی مطلب بیچ میں ڈال کر بات کر لی جاتی ہے ان کی قسم لوگ کھا لیتے ہیں اور دوستوں کی قسم نہیں کھائی جاتی اس لیے نبی فاق علسلام ان کو اپنے ہمراہ اور روح المعانی نے حوالے سے فرمایا ہے کہ اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کو معا ان کی اولادوں کے بھی ساتھ لے گئے تھے اللہ اکبر تو یہ تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ ربی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں ایک صدو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے آپ پر کالی اون کی مخلوط چادر کی آتے ہی حسن ابن علی آئے حضور نے انہیں داخل کر لیا پھر جناب حسین آئے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے پھر جناب فاطمہ آئیں انہیں بھی داخل کر لیا پھر جناب علی آئے انہیں بھی داخل کر لیا پھر فرمایا اے نبی کے گھر والوں اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف فرما دے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اب اس حدیث کی مختصر شرح سنیں دیکھیے ہماری اماں جان حضرت سیدھا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ ربی اللہ تعالی انہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک صبح کو نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لے گئے آپ پر کالی اون کی مخلوط چادر تھی اور یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی بڑی مشہور آیت انبیدرا آیت تقہیر کہا جاتا ہے اس کو تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے تو کالی اون کی مخلوط چادر تھی تو پتہ لگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کا لباس بھی پہنا ہے اون کے لباس کو بھی شرف ادا فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اون کے سویٹر پہننا یا کوئی چادر لے لینا تو اس کو آپ سنت سے تعبیر اس زمن میں کر سکتے ہیں کہ سرکار نے کالی اون کی مخلوط چادر لی آتے ہی جو ہے وہ حسن ابن علی آئے حضور علیہ السلام نے انہیں داخل کر لیا یعنی چادر میں چھمبا چھپا لیا پھر جناب حسین آئے پھر حضرت بی بی فاطمہ آئیں انہیں بھی داخل فرما لیا اور پھر جب حضرت علی آئے تو انہیں بھی داخل فرما لیا اور پھر فرمایا یعنی یہ قرآن کی آیت نازل جو ہی تھی اس کی تلاوت فرمائی قالا کہا انما یرید الله لیضہب عنکم الرجس اہل البیت اے نبی کے گھر والوں اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اللہ اکبر تو دیکھیں اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور فرما دے یاد رکھیں کہ یہ آج مبارکہ ازواج مظاہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اوپر سے انہی کا ذکر ہے اور خود اس آیت کے اول میں انہی سے خطاب ہے اور بعد میں بھی انہی سے خطاب اگر اتنے ٹکڑے میں یہ حضرات مراد ہوں تو آیات آیت بلکہ ایک آیت کے اجزاء میں سخت بے ربطی ہو جائے گی مگر چونکہ انہی ازواج پاک اہل بیت کے لفظ سے یاد فرمایا گیا پھر یو پا ہیرو زمیر جمع مذکر ارشاد ہوئی کہ لفظ اہل بیت مذکر ہے جیسے فرشتوں نے حضرت اصاریہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا تو تاجینہ من امر اللہ رحمۃ اللہ علیہ اہل البیت وہاں بھی علیکم جمع مذکر کی ضمیر ارشاد ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان حضرات کو بھی اس میں داخل فرما لے لاضرت وا فرمائی اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہی ہیں انہیں بھی خوب پاک فرما دے اسی لیے روایات میں ہے کہ جناب ام سلیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی اس کمبل شریف میں داخلے فرمایا کہ تم تو اس آیت خیر میں داخل ہو ہی تمہارے لیے دعا کر کے داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو ان کو داخل کرنے کی دعا کر رہے ہیں جو اس میں داخل نہیں ہیں تو یہ شاہ نے اہل بیت پر سور احزاب کی یہ آیت مقدسہ نقص کر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو پاک فرمانا جا رہا ہے اللہ اکبر کبیا میرے آقا علیہ السلام سے جس کو نسبت ہو گئی اللہ نے اس کو بھی چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا ہے روایت ہے حضرت برزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ بخاری شریف کی جو ہے وہ حدیب ہے کہ جناب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس کے لیے ایک دائی ہے حضرت برہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ مطلب وفاق ہوئی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں اور حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن شریف سے پیدا ہوئے اور باقی ساری اولاد حضرت خواہ گرۃ القبرا ربی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے اور یہ مطلب غالباً سولہ مہینے عمر پا کر وصال فرما گئے تھے شہزادے میرے آسا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جنت جنت میں حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر دفن ہوئے اور حضرت عثمان ابن مغلون جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے رضائی بائی بھی ہیں تو عرض یہ میں کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے شہزادے کی وثال پر فرمایا کہ جنت میں ان کے لیے ایک دائی ہے یعنی جنت کی کوئی خاص مخلوق ان کی خدمت کرتی ہے میرے شہزادے کی اور جنت کی خاص نعمتوں سے ان کی پرورش کی جاتی ہے یاد رہے کہ مردہ سے وہ ہے مراد جو دودھ پلائے اور مردہ کے وہ جو یہ کام کر سکے اگرچہ نہ کر سکے جیسے حائض وہ عورت جسے حیض آ سکے یعنی بالغا اور وہ جسے حیض آ رہا ہو تو یہ فرق بھی ذہن میں رکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی جنت میں تربیت کے بارے میں فرمایا اور بعض روایتیں نظر سے گزری ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو روزہ ہیں حضرت سارہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے بچوں کو پالتی ہیں وہاں پالنے سے مراد ہے ان کی خدمت کرتی ہیں ان کو مطلب جو ہے وہ اپنے مطلب نگرانی میں رکھتی ہیں ان کی پرورش کرتی ہیں سبحان اللہ تو میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ خبر ارشاد فرمائی کہ جنت میں اس کے لیے ایک دائی ہے اب چونکہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس لیے ظاہر ہے یہ بھی چونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السّلام کی اولاد میں سے ہیں تو اس لیے یہ حدیث جو ہے یار کی ہے چنانچہ ایک اور حدیث حضرت سیدت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ ربی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے پاس آئیں جناب فاطمہ آئیں آپ کی چال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بالکل مختلف نہ تھی تو جب انہیں حضور نے دیکھا تو فرمایا خوش آمدید اے میری بچی پھر انہیں بٹھا لیا پھر ان سے کچھ سرگوشی کی آپ بہت سخت روئی تو جب ان کا رنج ملاحظہ فرمایا تو ان سے دوبارہ سرگوشی فرمائی تو وہ ہنس پڑی پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے ان سے سرگوشی کے متعلق پوچھا آپ بولی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتی پھر جب حضور کی کا وشال ہو گیا تو میں نے کہا میں تم کو اس کی وجہ سے جو میرا تم پر حق ہے قسم دیتی ہوں کہ تم مجھے بتا دو تو بولی کہ اب تو ہاں ضرور یعنی اب میں بتاؤ گی جس وقت حضور علیہ السلام نے پہلی بار مجھ سے سرگوشی کی تو آپ نے مجھے خبر دی کہ حضرت جبریل مجھ پر قرآن ایک بار پیش کیا کرتے تھے ہر سال اور انہوں نے اس سال مجھ پر دو بار قرآن پیش کیا میں نہیں خیال کرتا مگر یہ کہ میری وفات قریب ہے تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا میں تمہارا بہترین پیش رو ہوں تو میں رونے لگی تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گھبراہٹ دیکھی تو مجھ سے دوبارہ سرگوشی کی فرمایا ہے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم جنتی لوگوں کی بیویوں یا مومنوں کی بیویوں کی سردار ہو اور ایک روایت میں ہے کہ مجھ سے حضور نے سرگوشی کی کہ اس بیماری میں حضور کی وفات ہوگی تو میں روئی پھر مجھ سے دوبارہ سرگوشی کی مجھے خبر دی کہ میں ان کے گھر والوں میں پہلی ہوں گی جو ان کے پیچھے پہنچوں گی تو میں ہنس پڑی تو چونکہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ ربی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ نبی باغ علیہ السلام کی پیاری پہ شہزادی ہیں اہل بیگ میں سے ہیں لہذا یہ حدیث ہم نے پیش کی ہے بڑی مشہور حدیث ہے اگر کی اس کی تفصیل میں جانے کی میں سمجھتا ہوں اتنی حاجت نہیں پھر بھی میں نکات پیش کرتا ہوں حضرت تعائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں آپ کے پاس آئیں اور جناب فاطمہ بھی آئیں دیکھیے فاطمہ بنا ہے ختم سے یعنی دور ہونا اس لیے جس بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے اسے فتیم کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے جناب فاطمہ کو ان کی اولاد ان کے محبین کو روزہ یاگ سے دور کیا ہوا ہے اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہے آپ کا لقب ہے بطول اور زہرا بطول کے معنی ہے منقطع ہونا کٹ جانا کیونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ ہی لہٰذا بطول لقب ہوا زہرا بھی ہے یعنی کلی آپ جنت کی کلی ہیں حتیٰ کہ آپ کو کبھی حیض نہیں آیا آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی کیا شان ہے اللہ ان کے ذکر کے صدقے ہماری مقصد فرمائے آمین تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ آئیں تو آپ کی چال یعنی فاطمہ کی چال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بالکل مختلف نہ تھی یعنی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ربی اللہ تعالی عنہا سر کے پاؤں تک ہم شکر مستعفی تھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چال ڈال ہر وضا قطع حضور کے مشابے تھی اللہ نے رسول کی جیگتی جاگتی تصویر بنایا تھا رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا کیا نظارہ کیا نظارہ جن نے تفسیر نبوت کا تو جب انہوں نے حضور جب انہیں حضور نے دیکھا کہ فاطمہ آئی ہیں تو فرمایا خوش شام دے رہے میری بچی پھر انہیں بٹھا لیا پھر ان سے کچھ سرگوشی کی یعنی جب فاطمہ گہرا کو واقع دیکھتے تو خوشی میں سرکار کھڑے ہو جاتے تھے پیشانی اور ہاتھ کو بوتا دیتے تھے اپنی جگہ بٹھا لیتے تھے یہ واقعہ مثال شریف سے بالکل ہی قریب کا معلوم ہوتا ہے تو جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی یعنی تمام ازواج موجود تھیں لیکن یہ راز کی بات صرف جناب فاطمہ سے فرمائی آپ صاحب راز ہیں تو آپ بہت سخت روئی تو جب ان کا رنج و غم ملائزہ فرمایا تو ان سے دوبارہ سرگوشی فرمائی تو جناب فاطمہ ہنس پڑی سبحان اللہ تو پھر جب رسول پاک تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے سرگوشی کے متعلق پوچھا ان کے حضور وہاں سے تشریف لے گئے تو میں نے پوچھا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا تو حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میں رسول پاک کا راز فاش نہیں کر سکتی پھر جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو میں نے کہا کہ میں تم کو اسی وجہ سے جو میرا تم پر ہے قسم دیتی ہوں کہ تم مجھے بتا دو یعنی میں تمہاری ماں ہوں اور تم میری بیٹی ہو ماں کا بیٹی پر حق ہوتا ہے اس حق کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اب تو مجھے بتا دو کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا تھا تو اب سیدہ بولی کہ اب تو ہاں ضرور یعنی جناب فاطمہ نے اپنی قوت اجتہادیہ سے یہ معلوم فرما لیا تھا کہ حضور کی حیات تجی میں یہ بات چھپانے کی تھی کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام کے وشال کی خبر تھی قبل از وقت اس کا اظہار مناسب نہیں تھا اب جبکہ وسال ہو چکا وہ راز نہ رہا معاملہ تو اس گفتگو کا اس گفتگو کو کرنے میں حرج نہیں اور دوسرا حصہ یعنی سیدہ فاطمہ کی اپنی مثال کا تھا اور میرے درجے کا اظہار بھی راز نہ رہا اس لیے اب بیان فرما دیا اور کہنے لگی کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے فرمانے لگی کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے پہلی بار مجھ سے سرگوشی کی تو آپ نے مجھے خبر دی کہ حضرت جبلیل ہر سال مجھ پر قرآن مجید ایک بار پیش کیا کرتے تھے اور انہوں نے اس سال مجھ پر دو بار پیش کیا تو ظاہر یہ ہے کہ قرآن سے مناد سارا قرآن ہے حضرت جبرائیل ہر ماہ رمضان میں پورے قرآن کا حضور علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے مگر اس دور کا نام نزول قرآن نہ تھا نزول تو وہ تھا جو حسب موقع آیات کا ورود ہوتا تھا تو معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں قرآن کا دور کرنا سنت رسول بھی ہے اور سنت جبرائیل بھی ہے کہ ایک پڑھے دوسرا سنیں پھر وہ پڑھے یہ سنیں یہ واقعہ دو بار ایک ماہ میں مطلب ہوا یعنی جب سرکار اسلام نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا اللہ اکبر کا اور حضرت فاطمہ کے حضور کا یہ فرمان رمضان کے بعد تھا اس لیے معلوم ہوا کہ حضور اول ہی سے سارے قرآن سے واقف تھے جس, جس سے قرآن آتا ہو اس کے ساتھ دور نہیں کیا جاتا بلکہ اسے پڑھایا جاتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اپنے وصال کی خبر تھی کہ اگلے رمضان سے پہلے ہمارا وصال ہو جائے گا بعض صورت میں مکمل نہیں نازل ہوئی تھی کچھ آیات آ چکی تھی کچھ آنے والی تھی تو پھر یہ دور کیسا باپ ذہن میں آتا ہے تو بھی میں کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی قرآن کریم سے متعلق علم تھا قرآن کی آیتوں کا نزول تو واقعات کے تحت ہوا مسلحت کے تحت ہوتا تھا لیکن میرے آقا علیہ السلام پہلے سے ہی واقف تھے قرآن کریم کی آیات مقدسہ سے اچھا پھر جو ہے وہ فرمایا کہ میں یہ خیال نہیں کرتا مگر یہ کہ میری وفات قریب ہے تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا میں تمہارا بہترین پیش رو ہوں پیش رو وہ جو کسی کے آگے کسی مقام پر جا کر اس کا انتظام وغیرہ کر کے ہم تم سے پہلے جا رہے ہیں جب تم آؤ گی تو ہم تمہارے انتظار میں ہوں گے تمہارا گھر بار ساز و سامان ہماری نگرانی میں سب تیار ہو چکا ہوگا یہ مراد ہے یہاں پر اچھا تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں رونے لگی تو جب حضور علیہ السلام نے میری گبراہٹ دیکھی تو مجھ سے دوبارہ سرگوشی کی اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم جنتی لوگوں کی بیویوں یا مومنوں کی بیویوں کی سردار ہو یعنی مومن مردوں کی بیویوں کی تم سردار ہوگی لہٰذا جناب فاطمہ ازواج مطالرہ خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجت القبرا کی سردار نہیں کہ وہ بیویاں مومنین کی بیویاں نہیں بلکہ حضور کی بیویاں سبحان اللہ تو کیونکہ اب یہ یہاں پر ایک اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ افضل کون حضرت خدا جت القبرہ حضرت عائشہ صدیقہ یا حضرت فاطمہ زہرا تو اپنا اپنا مقام ان تینوں مبارک ہستیوں کا ہے اپنی اپنے درجات ہیں ان کے ہم اس مسئلے پر جو ہے وہ تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں اللہ نے ہر نے مطلب خاتون کو اپنے درجے دیے ہیں اور ازواج مطالعات کا اپنا مقام میرے آک علیہ السلام کی شہزادیوں کا شہزادوں کا اپنا مقام تو جنتی لوگوں کی بیویوں اور مومنوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے دیکھیے حدیث کے الفاظ کہ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 یعنی میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہیں تمہارا وصال ہوگا تو اب دیکھیں کتنی غیبی خبریں ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اپنے وصال کی بھی اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی بھی کہ میرا بھی وصال ہونے والا ہے برے فاطمہ میرے بعد میرے اہل میں سے سب سے پہلے جن کا انتقال ہوگا وہ تم ہوگی یعنی سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی اس میں کتنی غیبی خبریں ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وقت وفات آپ کی نوعیت وفات کے آپ کا خاتمہ ایمان تقویٰ پرہیزگاری کے اعلیٰ درجات پر ہوگا آپ کا قبر و حشر میں اول نمبر کامیاب ہونا آپ کا پولیس دراز سے بخوبی گزر جانا آپ کے جنت کے اعلیٰ مقام پر حتیٰ کے حضور کے ساتھ رہنا یہ بھی علوم خمسہ کی خبریں ہیں تو یاد رکھیں کہ فضیرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق چند قول ہیں ایک یہ کہ سیدہ فاطمہ دنیا بھر کی تمام عورتوں سے افضل حتہ کہ حضرت بیوی مریم حضرت عائشہ اور حضرت خداجت القبرہ سے بھی دوسرے یہ کہ حضرت خدیجہ و حضرت عائشہ جناب فاطمہ سے افضل تیسرے یہ کہ یہ تینوں حضرات یعنی جناب خداجت القبرہ حضرت عائشہ تجیقہ حضرت فاطمہ زہرہ ہم مرتبہ ہیں کوئی کسی سے افضل نہیں برابر ہیں تو بہرحال علماء کے نزدیک دوسرے قول کو ترجیح ہے یعنی حضرت عائشہ و فدیجہ حضرت فاطمہ سے افضل ہے کہ وہ ماں ہیں اور جناب فاطمہ زہرہ بیٹی نیز جنت میں وہ دونوں حضور کے ساتھ ہوں گی اور حضرت فاطمہ حضرت علی کے ساتھ یہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی فقیحا عالمہ متحدہ ہیں اور اللہ نے فرمایا یا نشان نبی لسطن اللہ تعالی نے جو ہے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کی بیویوں سے بھی خطاب فرمایا کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو امام مالک فرماتے ہیں کہ تہارت نفس شرف و نصب میں جناب فاطمہ زہرا کی برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو اس میں بہت تفصیل ہے جو کہ میں نہیں آنا چاہ رہا تھا پھر دوبارہ چند کر عرض کر دیے بہرحال روایت ہے حضرت سیدنا مصورب نے مخرما سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ تو بگ منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا میرے گوشت کا ٹکڑا ہے اس بنا پر حضرت فاطمہ سب سے افضل ہیں بلا حضور کے لقت جگر کے برابر کون ہو سکتا ہے آپ کا نام فاطمہ کبرا کے لیے حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی سن دو ہجری رمضان میں آپ کا نکاح حضرت علی سے ہوا اور حج میں رخصت آپ کے چھ بچے ہوئے سیدہ فاطمہ کے حضرت حسن حسین محسن زینب ام کلسوم اور رقیہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضور علیہ السلام کے وش کے چھ ماہ بعد بعدال ہوا عمر شریف اٹھائیس سال ہوئی آپ کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حصول دیا آپ نے ہی نماز پڑھی اور شب میں دفن کیا اور یہ قول زیادہ مشہور ہے کہ صدی کے اکبر نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا یعنی جو فاطمہ زہرا کو تکلیف دینے انہیں ستانے کے لیے کوئی کام یا کلام کرے اس نے مجھے ایزا پہنچائی یہ کلمات انصار صحابہ بل ہر مومن کے لیے بھی آئیں یاد رکھیے کسی سے حضرت سیدہ کا ناراض ہونا کچھ اور ہے اور اس کو ناراض کرنا کچھ اور حضرت علی المرتضی نے ابو جال کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا تو آپ ناراض ہوئی آپ کی شکایت حضور سے کی صدیقی اکبر سے اپنی میراث مانگی آپ نے ایک حدیث سنا کر انکار کیا تو آپ اپنے مانگنے پر ناراض یعنی نازم ہوئی اس ناراضگی کی حیثیت کچھ اور ہے قیامت میں اعلان ہوگا کہ تمام لوگ اپنے سر جگا لیں فاطمہ گزر رہی ہیں جناب فاطمہ ستر ہزار ہران بہشتی کے ہمراہ بجلی کی کود کی طرح گزر جائیں گی اللہ اکبر طبیعہ اللہ تعالیٰ ان کے پردے کے صدقے ہماری ماؤں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین آمین اور ایک روایت میں ہے میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی عزیز ہے کہ جو چیز انہیں پریشان کرے مجھے کرتی ہے اور جو چیز انہیں تکلیف دے وہ مجھے ستاتا ہے غالباً یہ فرمان الہی معذر چاہتا ہوں یہ فرمان عالی یعنی سرکار اسلام کا فرمان جب صادر ہوا جب حضرت علی المرتضی نے دوسرا نکاح کرنا چاہا اور جناب فاطمہ زہرہ نے یہ شکایت حضور علیہ السلام سے کی تو معلوم ہوا کہ اگر کسی جائز بلکہ فرض کام سے حضور ناراض ہوں تو وہ کام حرام ہو جاتا ہے نکاح سنت ہے مگر فاطمہ زہرہ کی موجودگی میں حضرت علی کے لیے حرام ہو گیا یہ جناب فاطمہ کی تکلیف کا باعث تھا اور آپ کی تکلیف حضور کی تکلیف کا سبب یاد رکھیں حضرت فاطمہ زہرہ صدیقی اکبر پر ناراض نہ ہوئی نہ ہو سکتی تھی کیونکہ انہوں نے حضور کی حدیث پیش کر کے دینے سے میراثرت کی تھی فرمان رسول پر ناراضگی کسی مسلمان کا کام نہیں چ جائے کی حضرت فاطمہ زہرا کیسے ناراض ہو سکتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور مطلب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کا ذکر فرمایا کیا بات ہے سوچوں کہ اہل بیت میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے لہٰذا ان کا ذکر خیر میں نے کیا ہے مزید بھی احادیث ہیں اہل بیت کے فضائل پر انشاءاللہ شاء اللہ وقتاً وقتاً پیش کرتا رہوں گا اللہ تبارک و وطالعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین تو کوئی بھائی نعت شریف پلے کرنا چاہے تو تشریف لے آئیں کوئی بھائی اگر نعت شریف پلے کرنا چاہیں تو مائک پر آ جائیں اور نعد شریف پلے کرنے لے آ جا جائیں